ساری تعریف اللہ کے لیے وسیع فضل احسان عام اور بے پایا خیر پر حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے اس کے فضل کو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہے وہ احسان کرنے والا مشفق اور مہربان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اس کے مخلوقات میں وہ برگزیدہ ہیں وہ سیدھی راہ اور راست اخلاق کے مالک ہیں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر ان کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر تابعین پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گی پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بھرپور بدلا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کی جائیں گے اللہ کے بندوں جب عالم اسلامی میں دعوت کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے مراد صرف وہ دعوت ہے جس سے انسانیت کو سعادت حاصل ہوئی بعد اس کے کہ اسے باطل کے لبادے نے ڈھاپ لیا تھا اور حق اس پر ایک زمانے تک الجا رہ جب دعوت اسلام جب دعوت اسلام اس پر سایہ فگن ہوئی اور اس کا سایہ پھیلا تو اس کا سود مند مرہم جیسا اثر ہوا جس سے اللہ کے حکم سے بیمار دور ہو بیماری دور ہوتی اور بیمار شفایاب ہوتا ہے اسی طرح جب دعوت اسلام نے دلوں کی بیماری کا علاج کیا تو انہیں تنگی کے بعد کشادگی حاصل ہوئی ان سے پابندیا اور قیود گئیں اور وہ اللہ کے نور سے ہدایت لیتے ہوئے اور اس کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے چل پڑی پس جس شخص کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کے نور پر ہے آیا آیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنایا کہ اس کے درو لوگوں میں چل پھر اس کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے جو تاریخی میں ہو اور ان سے نکلنے والا نہ ہو ہاں اللہ کے بندو برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے مومن کو زندہ کیا بین طور کے اس کے دل میں ایمان کا وہ نور ڈالا جو اسے سیدھی راہ کی رہنمائی کرے اور اسے جائے قدم کی نشاندہی کرے چنانچہ وہ ان قدموں کو ہدایت و بصیرت کے ساتھ رکھتا ہے جس سے وہ فسلنے سے محفوظ رہتا ہے اور دور کی گمراہی کے گڈھے میں گینے سے بچ جاتا ہے اللہ نے دعوت اسلام کے لیے اندھی آنکھوں بند دلوں اور تقریر سے بگڑی اکڑوں کو کھول دیا وہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آفاق میں نکل پڑے اسلام کے دائرہ کو وسیع کرتے رہے اس کے پرچم کو بلند کرتے رہے اس کے دفاع میں جا فشانی کرتے رہے اور تمام جہانوں کے لیے اعلان کرتے رہے کہ اللہ نے اس دعوت کو بھیجا تاکہ وہ جسے چاہے بندو کے عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی کی طرف اور مذاہب کے جرم ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف نکالے اسلام اپنے داحیان کے ہاتھوں پہلی صدیوں میں بہت دور تک انداز میں پھیلا اور تمام قوم میں اس کی دعوت کا جب کہ ان کے پاس اس پھیلاؤ کے لیے سوائے اس بات کے دوسرے وسائل نہ تھے کہ انہوں نے خیر کو عام کیا اور اللہ کی سیدھی راہ کی رہنمائی کی اس کے لیے انہوں نے قدوہ حسنہ کو اپنایا جو نبوی منحل سے متاثر اور کتاب اللہ و سنت کے مطابق تھا وہ اس ٹھوس گہرے ایمان کے ساتھ جس کی بشاشت دلوں میں گھل مل جائے اس باریک فکر کو شامل ہے جو گردش زندگی کو منضبط کریں۔ مسلمانوںحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے تھے جو اپنی تعلیم میں قرآن کی دس آیت سے آگے نہیں بڑھتے جب تک ان کے معنی سمجھنا نہ لیتے اور ان کے مطابق کا عمل کر نہ لیتے اور انہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ سبہانہ کے فرمان ترجمہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور باہم صبر کی وسیعت کی, کی کہ میں ایسا مواد ملا جو زندگی کا صحیح سالم رخ تیار کرتا ہے جس سے مومن گھاٹا اٹھانے والوں کے زمرے سے دور رہتا ہے کیونکہ وہ مضبوط رشتے سے باہم مرتبط امور کی جانب نگاہوں کی رہنمائی کرتا ہے جن کے بعض کو چھوڑ کر بعض کی پابندی سود مند نہیں ہو سکتی ہے ان میں سر فہرس ایمان ہے پھر عمل پھر دعوت جس کی شروعات اور بنیاد دینی اسلام کی بدیہ معلوم چیزوں پر ہو جیسے اللہ عز کی اس کی رووبیت علوہیت اور اسماع و صفات میں توحید پھر صبر کی باہم تلقین جو دعائی کا سامان ہے اور ایسے سیڑی ہے جس کے ذریعے وہ بین طور منزل مقصود تک پہنچ جا پائے گا کہ حق و ہدایت کی دعوت پھیلے گی اور اس کا دائرہ وسیع ہوگا چاہے اس کے لیے اتنی کتنی مج... اسے کتنی مشقتیں جھیرنی پڑے اور کتنی مشکلیں اٹھانی پڑے ہیں. ایمان علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور علم بغیر عمل کے استوار نہیں ہو سکتا اور علم و عمل دونوں کا دعوت سے اس پر اور اس کے راستے میں مننے والی ادیت پر سب سے گہرا رشتہ ہے اللہ اور اس کے دین کی معرفت سے پیدا ہونے والا ایمان ہی انسان کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس میں اللہ کے فرمان کی تعمیل ہے اللہ کا فرمان ہے ترجمہ اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے چنانچہ تم اس کا اتباع کرو اور راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے دور کر دیں گے اور اس کے اس فرمان کی تعمیر ہے جس میں آ, جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہو یہ میرا راستہ ہے میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرح بلاتے ہیں اس طرح وہ ہر قدم ہر چیز اور لوگوں کے ساتھ ہر معاملہ ہر رشتے میں اللہ کی سیدھی راہ پر چلتا ہے جس کے بارے میں جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ سب سے بہتر راستہ ہے اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور زندگی کی مسافتیں بغیر ٹھوکر حیرانی اور پیچیدگی کے طے کر سکتا ہے اسی طرح ایمان اسے اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ حق فیلائے اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دی وہ اس سے شرافت اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو اور دوسروں کو مختلف ذرائع سے اس پر چلنے پر ابھارتا ہے جن میں سر فہرست اچھی سیرت اور درست منہج ہے جس کی یہ راست باز مومن پابندی کرتا ہے کیونکہ نیک خدوا اور اس و یہ حسنا تابناک روشنی اور چمکتا ستارہ ہے جو اپنے طرف نگاہیں کھینچتا ہے اس سے روشنی مستعار لی جاتی ہے اور اس کی روشنی کی مدد سے راستہ ملتا ہے یہ اس شخص کا معاملہ ہے جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینے میں قرآن کا منہج وہ من ربانی منہج جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اللہ کا فرمان ہے تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو بے شخص تمہارا اور ہدایت یافتگان کو زیادہ جاننے والا ہے اور خاتم النبیین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شفقت نرمی اور انسانی ہمدردی کا معاملہ اپنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اچھے انجام خوشنما اثرات کو اپنے ان الفاظ میں بین فرمایا نرمی کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی ہے مگر وہ اس سے سوار دیتی ہے اور کسی چیز سے نہیں چھینی جاتی ہے مگر وہ اسے اس بدنما بنا دیتی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم ہر اللہ تعالی نرم ہے اور اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتا ہے اور مسلم نے زیادہ کیا یہ روایت کی اللہ تعالی نرمی پہ جو عطا کرتا ہے سختی پہ وہ عطا نہیں کرتا یہ وادیم اطلاق ہے جس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ستائش کی ہے اللہ نے اس کا احسان جتلاتے ہوئے اور اس کے مخالف اخلاف سے ڈراتے ہوئے فرمایا پس اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے نرم ہیں اور اگر آپ تنخوہ اور سنگ دل ہوتی تو آپ کے گرد و پیش سے چھڑ جاتے چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے مغفرت طلب کریں اور معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کریں بس جب آپ آزم آزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے راستہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ابا عظمت و جلال اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو دوست مددگار اور لائے کے حمد ہیں وہ جو ارادہ کرے اسے پوری طرح کرنے والا ہے میں اس پاکزات کے حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر ان کے اہلی خانہ صحبہ و تابعین پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کرنے والے ہیں اما بعد اے اللہ کے بندوں دعیان ہدایت اور فضیلت کے مشال برداروں کے لئے بھرپور عجر اور عزت افضل صواب وارد ہوا ہے جیسا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اج ہے جو اس کی پیراوی کریں گے اور ان کے عجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلائے اسے ان لوگوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیراوی کریں گے اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اسے مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب سنن ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چزازات بھائی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بات یہ کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دی اور تمہارے لئے بہتر ہے صرف اوٹو سے امام مخاری نے اس, اس سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس نبوی بیان میں اس بات کا اشارہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے بڑا عجر ہے ان کا انجام بہتر ہے ان کے اثرات خوشنما ہیں ہے اور ان کی دعوت کی شدید ضرورت ہے یہ سب انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دعوت پر مکمل متوجہ ہوں اس کے معاملے کی پوری دیکھ ریکھ کریں اور اس کے حقوق کی حفاظت کریں مشقت برداشت کریں اس کو انجام دینے کی راہ میں مشکلوں پر صبر کریں اور اسے اس طریقے پر انجام دے کہ اللہ اسے عجر فضوتر کریں ذکر بلند فرمائے اور منزلت بڑھائے اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے کر اپنے رب کی خوشنودی کا دروازہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کا راستہ اور اپنے وطن و امت کی ترقی کی راہ بنا دیں اور آپ یاد رکھیں اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اپنی کتاب میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جا اپنے آپ کے چار خلاف ابو بکر و عمر عثمان و علی سے تمام اہل خانہ اور صحابہ سے اور تابعین سے اور قیامت تک ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے عف و کرم اور احسان سے یا اکرم اللہ اکرامین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا, غلب عطا فرما تو دین کے قریے کی حفاظت فرما دشمنان دین اور سائے سرکسوں اور فساد برپا کرنے والوں کو حلاک کر مسلمانوں کے دلوں کو صفوں کوڑ کو دے دنوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر دے ان کے سربراہوں کی اصلاح فرما اور حق پر ان کے کریمے کو جمع کر دے یا رب العالمین اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے ممن مجاہد سچے بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی ہمیں سلامت عطا فرما ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما ہمارے امام اور حکمراں کی حق کے ذریعے تائید فرما اور انہیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو اے اللہ تعالی تو ان کی امیدوں کو پورا کر اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوا عطا فرما اے اللہ تو ان کا مالک ہے ان کا مولا ہے اے اللہ تو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کو جس طرح چاہے تو کرتے اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہم ان کے مقابلے میں کرتے اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے اے اللہ تو سے ہم اچھے کام کرنے, برے کام چھوڑنے اور مسکنوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں تو سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے لیے فتنہ چاہے تو, تو ہمیں فتنہ میں مطلع کیے بغیر اپنے پاس بلا لے اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے تیری عافیت کے بدننے تیرے ناگہانی عذاب اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے معاملہ کی حفاظت ہے ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہماری واپسی ہے اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں کسر کا سبب اور موت کو ہر شرط سے راحت کا سبب بنا اور اے اللہ تو باقی سوالحات کے ساتھ ہمارے اعمال کا خاتمہ فرما اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اے اللہ تو اللہ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی دے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں